الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي اوالمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك اصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعِنَا آلِكَ يَا نُورَ مدنی چینل کے علمی اور انوار حدیث سے جگمگاتے چمکتے دمکتے سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں آپ کی آمد خوش آمدید و سالن مرحبا نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ فراپا وبارک و, و در شریف پڑھنے کی فضیلت میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں سعادت الدارین میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر من فنتی اڈگیا یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ پاک پڑھا کرو فلو اڈن حبیب و وبار وسلم میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ سے شاید آپ کو نیچرلی طلب ہو رہی ہوگی کہ آج کا موضوع اور مفتی صاحب سے ملاقات پتہ چلے کیا ذہن ہے ان کا چلیں لے چلتے ہیں آپ کو ان کی خدرت میں آلوں سالن مرحبا باشاء اللہ جی وہی صاحب آپ ہیں اور مدنی کے ناظرین ہیں کیا آج ہمیں سکھائیے گا رب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ اماں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے جی اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کروں گا ماشاءاللہ سر جمعہ کے آیات ہیں جی جی سب الملک القدوس العزیز الحکیم تعریف ہے ثنا ہے اللہ تبارک و وطالعہ کے لیے جو آسمان و زمین کا مالک ہے قدوس ہے عزیز اور حکیم ہے رسول <تصفح> وہی ہے جس نے اس وقت کے امی لوگوں میں اپنے رسول علیہ سلاۃسلام کو مبعوث فرمایا اب نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کی چند صفات کا ذکر ہو رہا ہے یتلو جی علیہم حضور علیہ السلاۃ السلام قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں جزیر امین علیہ السلام جو کچھ قرآن لے کر آتے آپ نماز میں پڑھ دیا کرتے تھے یا اس کے علاوہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے یہ قرآن ہے اور آپ علیہ السلات السلام ان لوگوں کا تذکیہ کرتے ہیں اللہ اللہ اور کتاب و والحکمہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ان تلاوت کے علاوہ تعلیم بھی دیتے ہیں قرآن کے مقاصد تشریح و توضی کرتے ہیں الحکمہ اور حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں حکمت کی باتیں آپ کی عادیث تو ان آیات کے اندر نبی اکرم علی علیہ وسلم کے جو اساف بیان کیے گئے وہ چار اساف بیان کیے گئے جی جی تلاوت قرآن کرنا قرآن کی تشری توزی کرنا حدیث بیان کرنا اور تسکیہ کرنا تسکیہ ایک ایسی چیز ہے جو انفرادی طور پر ہوتا ہے یعنی اپنے ماتحتوں کی پاس آنے والوں کی تربیت فرمانا اور جو تعلیمات ہیں اس کا انہیں عملی طور پر جو ہے نمونہ بنانا یہ تذکیہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ کسی انسان کا تذکیہ نس ہو جائے اور ایک تذکیہ کرنا محمد. تو تذکیہ کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں محمد. وہ لوگوں میں اتار دی جائیں تمام حق ہو یہ تذکیہ تسکیہ, تسکیہ ہے یہ منصب رسالت میں سے ایک منصب ہے تو نبی اکرم علیہ صاحب السلام اسی تزکیا نفس کے پیش نظر اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے کے تعلق سے بارہا حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بیتھ لیا کرتے تھے اچھا مختلف مواقع پر مختلف طرح طرح طریقے سے آپ نے بیت لی ایک تو بیت وہ ہوتی تھی کوئی شخص آیا ہے اسلام اس نے قبول کیا ہے آپ علیہ صاحب السلام نے اسلامی تعلیمات پر اس سے بیتھ لی عہد لیا عزم لیا بی سمراد ایک عہد لینا عہد لینا وعدہ لینا لینا تو اب بہت سارے مواقع پر آپ علیہ السلام عہد لیا کرتے تھے تو بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث جو آج کی حدیث ہے اللہ عبادۃ اللہ تعالیٰ عنہ شاہدہ بدرقاۃ بن ثابت رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں بدر میں شریک ہوئے اور جب نبی اکرم علیہ السلام کے پاس اہل مدینہ کا وفد مکہ مکرمہ گیا جی جی اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے جو نقیب بنائے گئے تھے بارہ وہ یہ ان میں سے ایک تھے ہم، اللہ تو آپ علیہ ساطو السلام نے انہیں بھیجتے وقت ایک بیٹھ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی صاب اکرام علیہمردوان موجود تھے نبی اکرم علی السلام نے شاط فرمایا با مجھ سے بیعت میرے ہاتھ پر بیعت کرو ٹھیک الا اللہ تشرکو تشریق شیا کن باتوں پر بیعت کہ تم شرک نہیں کرو گے ولا تصریفو نہ چوری کرو گے ولا تزنو ولا تزنو نہ زنا کرو گے ولا تخ اولادکم نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے ولا تو بھی بہت تختر ہوں بین ادیم ارجلی نہ ہی بہتان تراشیاں کرو گے ولاسو ف معروف اور نہ ہی گناہ کے مرتقب ہو ہوگے فمن وفامن کم فجر ہو جو اس عہد کی پاسداری کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دے گا شعین او کی دنیا کفارت اللہ اور جس نے خلاف ورزی جی کی اور اس کا بدلہ اگر دنیا میں مل گیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے میں نے کہا تھا ایک دو درخت پہلے <coughs> کہ بعض لوگوں کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے <coughs> ایسا بھی ہوتا ہے وہ من اسالی کا شعین فولہ اور کسی کا گناہ پوشیدہ رہ گیا اور ظاہر ہی نہیں ہوا اس کا معاملہ اللہ پر ہے یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے تعلیم ہے کہ اب ایک ضانی ہے مثال طور پر اس کا ذہنا پوشیدہ رہ گیا تو اگر اس نے بل جبر کیا تھا تو جس کی حد تلفی کی گئی اسے معافی مانگنا ضروری ہے ورنہ یہ ہے کہ اب اللہ نے اس پر پڑوا رکھا ہے تو دنیا میں اب سزا نہیں ہے کوئی اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے تو فرمایا گیا اگر اللہ نے اس گناہ پر پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے انشا عفعن ہو انشاقب اگر اللہ چاہے تو پکڑ فرما لے چاہے تو معاف فرما لے فبا نہ ہو اعلیٰ ذالک یہ سابت فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم علیہ صلاح السلام سے اس بات پر بیعت لی اس بات پر ہم نے آپ کی بیعت کی جی ٹھیک جی. اچھا یہاں مفتی صاحب ایک عرب یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بیت اسلام کے بعد والی بائت جیسے آپ نے فرمایا ایک تو بیت اسلام اسلام میں داخل ہونے کی بہت اس کے علاوہ یہ مطلب اور اس کے علاوہ موضوع آج کا یہ ہے جی جی کہ نبی اکرم علی السلام کس طریقے سے حضرت صاحبہ اکرام علی مردوان کا تسکیہ فرماتے تھے اور ان سے بیت لیا کرتے تھے موقع پر ایک موقع پر آپ نے یہ بیت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے اللہ اللہ تو حضرات صحابہ اکرام علی مرضوان کا پھر یہ معمول بنا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے کوئی چیز گر جاتی تو کسی کو نہ کہتے کہ اٹھا کر دے دو اللہ, اللہ خود اترتے اور اسے جا کر اٹھاتے اس کے علاوہ مختلف مواقع پر کسی سے جو ہے وہ کسی بات کی بیعت لی کسی سے کسی بات پر بیت لی تو یہ بیعت لینا در حقیقت ایک تصیہ نصف کا ایک حصہ تھا یہ اسلامی تعلیمات ہیں جہاں کہیں آپ کمی محسوس دیکھ رہے ہوتے تھے اس کے اعتبار سے آپ علیہ الفات السلام جو ہے لوگوں سے عہد لیا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوا کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا مہمان نوازی کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا تھی. تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ حسب موقع صحیح. سب سے افضل کام اہم کام اسلام کا بہت زیادہ اہم کام کون سا ہے حسب موقع ضرورت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ ساط و السلام مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو اہم تر قرار دیتے تھے تو اسی طریقے سے جب بیت لینے کا معاملہ ہوتا تو آپ علیہ سلاط والسلام حسب موقع لوگوں سے مختلف کاموں کا عہد لیا کرتے تھے सही, सही تو یہ جو طریقہ تھا آپ علیہ سلاط وسلام کا जी, जी آپ چونکہ خلیفات اللہ ہی فلرد ہیں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اسلام آپ سے پھیلا لیکن آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا تھا ٹھیک ہے آپ کے بعد امت کی رہنمائی اور امت کی بھلائی کی ذمہ داری علماء پر ہے صحیح اور پر ہے صحیح اب تربیت کا دین اسلام میں کیا سلسلہ رہا تربیت کا دین اسلام میں سلسلہ رہا کہ حضرات صحابہ نے اپنے بعد والوں کی تربیت فرمائی ماشاءاللہ مطلب صحابہ اکرام علیہ مردوان دنیا میں جہاں کہیں بھی پھیلے ٹھیک انہوں نے لوگوں کا جا کر تعلیم دی مطلب قرآن بھی پہنچایا نبی اکرم علیہ اللہۃ کی حدیث بھی پہنچائی قرآن کی تشریح بھی کی اور تسکیہ نسب بھی کیا اللہ اللہ یہ چار باتیں نبی اکرم علیہ اللہات اسلام ایک الگ حیثیت سے یہ چار باتیں آپ میں پائی جاتی تھیں آپ خود وہ تھے جن پر قرآن نازل ہوا صابی ہوئے ہیں جو قرآن آگے بڑھا رہے ہیں ٹھیک جو نبی اکرم علیہ السوط اسلام پر نازل ہوا آپ وہ ہیں جو حکمت کی بات براہ کرتے ہیں صحابی وہ ہیں جو نبی اکرم علیہ السوط اسلام کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں قرآن آگے پہنچاتے ہیں تین باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت صاحبہ بھی لوگوں کا تسکیہ نفس کرتے رہے ماشاءاللہ اللہ مطلب جو چار شعبوں میں فیض پیچھے سے وصول کرتے ہیں رہے وہ آگے بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ یہی وجہ تھی کہ حضرت تین جو زمانے ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں اللہ صحابہ اللہ کا زمانہ تابعین کا اور طب تابعین کا اللہ اللہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تذکیہ قائم تھا جی مطلب کہ عمومی طور پر جھوٹ نہیں ہوتا تھا دیانت باقی, اللہ اللہ تھی، باقی تھی نمازیں باقی تھی مطلب جو اسلام کے بنیادی حکام جی ہیں وہ جی باقی جی تھے جی جی عمر اخلاق باقی تھے پھر جب مطلب کہ بودھ زمانہ ہونے لگا اور لوگوں میں دیانت جانے لگی لوگوں سے چھوٹ عام ہوا بدعملی عملی بڑھی اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر دی دی یہ جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری مخصوص لوگوں تک آنے لگی اچھا مطلب جی اللہ تعالیٰ جسے چاہے منتخب فرمائے اللہ ایسا مرتبہ دے جو لوگوں کو قرآن سمجھائے حدیث پہنچائے صحیح قرآن کی تشریح توضی کرے لوگوں کا تزکیہ کرے اللہ اللہ پھر جو لوگ اس مرتبے پر اور اس امور میں آگے آنے لگے وہ اولیا اللہ کے نام سے موسم ہونے لگے آپ دیکھیے دوسری صدی کے اندر ہیں یا تیسری صدی کے اندر ہوں چوتھی صدی کے اندر ہوں خود خود مطلب ایک اولیا کی چین ہے ہر خطے میں چین ہے اور یہ چین خود بخود نہیں ہے یہ چین بنائی گئی ہے بہت ساری احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ملک شام میں چالیس ابدال ہر زمانے میں موجود رہیں گے اللہ اللہ جب تک وہ موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی ماشاء اللہ اگر ان میں سے ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے دوسرے کو مقرر, مقرر فرما دیتا ہے وہ اس منصب پر فائز ہوتا ہے ما شاء اللہ تو یہ چین خود بخود چلنے والے چین نہیں ہے یہ ایک, عطا ہوتی یہ ایک سلسلہ اللہ ہے جیسا کہ آپ نے وہ ادیس سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو امین سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو وہ آسمان والوں کو یہ کہتے دے ہیں دے پھر زمین والوں کو آ کر کہتے ہیں اس بندے کی محبت دیو میں ڈال دی جاتی ہے آپ دیکھیے مطلب کہ دوسری صدی سے آپ لے لیجیے عمر بن عبد العزیز عدی اللہ تعالیٰ صدی کے مجدد ہیں اگلے صدیوں میں امام شافر رضی اللہ تعالیٰ کو مجمد کہا گیا پھر مختلف درجے ہیں اولیاء اللہ کے थी. کوئی مجدد کے مقام پر فائز ہے کوئی قطب کے مقام پر فائز ہے کوئی وہ کے مقام پر فائز ہے کوئی اوتاد ہے کوئی کلندر ہے کوئی ولی ہے थी. تو یہ مختلف درجے ہیں صحیح. لیکن ان تمام کا جو منصب ہے وہ ہے تفقیہ نف لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہنچا کر انہیں عملی طور پر تبدیل کرنا یہ تصکیے کی اصل ہے, مطلب دید یہ, دید مین ہے یہ مین کنسپٹ ہے صرف پہنچانا نہیں بدلنا جو ہے اللہ اللہ یہ ان کا منصب ہے اب سرکار غف اعظم رد اللہ کا آپ دیکھیے ماشاءاللہ کہ <coughs> پہلے آپ نے منازل کی سلوک کی مراکب تے کیے اور اس مقام تک پہنچے جہاں آپ کو پہنچنا تھا پھر آپ کو دس کی اجازت ملی پھر آپ نے دس کرنا شروع کیا مسجد سے جامع مسجد جامع مسجد سے عیدگاہ عیدگاہ سے میدان خلق خدا تھی کہ مطلب کہ مطلب کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے آپ کے طرف متوجہ تھا ایک قدرتی معاملہ تھا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا منصب ہے جو نبی اکرم علی سلاطلام سے چلتا ہے اور آگے سینہ بسینہ سینہ بسینہ تربیت ب تربیت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور قیامت رہے گا جب تک ایمان باقی ہے سلسلہ رہے گا اور اس امت میں ایک بہت بڑے ولی آنے والے ہیں بہت بڑے ولی سرکار غص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے جو آپ کے سر پر سرداری کا تاج ہے جی, جی. امام مہدی رضی اللہ تعلق جب تک نہیں آتے آپ اولیا کے سردار ہیں اللہ اللہ. پھر امام مہدی ردی اللہ تعلوم تشریف آئیں گے پیدا ہوں گے پھر ان کا زمانہ آئے گا تو بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یعنی یہ چین چلتی چلی جائے جی. پہلے صحابہ تابعین جی, جی. پھر بات پھر اور آخر تک امام آخر مہدی دیت جی ہاں آپ نے تذکرہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چین ہے جی, دیت جی. دیت جی. دیت جی. دیت جی. دیت اس چین کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور کیا وہ امور ہیں کہ جو اس چین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں دیکھیے پہلے تو اسلامی تعلیمات ہیں صحیح اب اسلامی تعلیمات دو طرح کی ہیں تو ظاہری تعلیمات ہیں نماز روزہ حل زکات صحیح صحیح دوسری وہ تعلیمات ہیں جو باطنیات ہیں یہ جی کیا ہے مفتی صاحب یعنی انسانی قلب اور انسانی نفس کی جو کیفیات ہیں مثال کے طور پر حسد ہے توکل ہے غصہ ہے بخل ہے خیانت ہے یہ قلبی معاملات ہیں ٹھیک ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پوری مقدمہ شامی میں عبارت موجود ہے میرے پاس کہ یہ جو امور ہیں فرماتے علم ان علم ال ہی ول اجبی ول حسدی و ریا ان سب کا علم فرزین ہے وہ مصرحا غیروح آفات نفوسی کلکبری و شوہی و الفقی وشی ودبی وداوتی مطلب یہ غصہ روکا تمام بغل مداحنت خیانت استقبار قصرت قلبی थी تمام थी کے تمام مومور باطنی امور ہیں تو ان باطنی امور کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے اللہ لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو سی... پڑھنے سے زیادہ سیکھنے سے آتی ہیں اچھا تربیت سے آتی ہیں थी थी تو علی اللہ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اسلامی تعلیمات دینے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت بھی فرماتے ہیں ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں ان کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اللہ اللہ اسی صفائی کی بنا پر یہ حضرات اور یہ طبقہ صوفیہ بھی کہلاتا ہے مطلب صفائی حضر قلب یہاں ہوتی ہے صوفیہ بھی کہا کے دیا جاتا تھی تھی ہے اور بھی وجہ مسمات ہیں شیخ عبد الحق محدث اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ہے شاخ فرمائی اللہ, اللہ مقدمہ اخبار اختیار میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ اہل اللہ اور مقربان خدا جو ہیں جی ان کی صحبت افضل ترین عبادت ہے اللہ اللہ شیخ عبداللہ مودی سے علی اللہ رحمۃ فرماتے ہیں پھر وجہ بے شاہ فرمائی جی فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندے کے دل میں استقامت یعنی ان کی استقامت اور استقلال کو دیکھ کر جو سالق ہے جو متمنی ہے دن پر چلنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں ایک اصن پیدا ہوتا ہے اللہ ایک ہمت پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں جو ایک تاریکی بیٹھ جاتی ہے اور اسے نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتی یہ سمجھیں کہ انقلاب اس کے اندر برپا نہیں ہونے دیتی تو یہ صحبت جو ہے اہل اللہ کی یہ صحبت اس انقلاب کو جگاتی ہے اللہ اللہ اور بندہ پھر تاریکی اور جو اس کے دل پر پڑے ہوئے حجاب ہیں ان کو توڑتا ہوا نیکی کی طرف آ جاتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر آپ فرماتے ہیں بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے تو اہم اللہ ہیں ان کے چہرے کی زیارت سے ان کے جمال, جمال, جمال, جمال کے مشاہدے سے سالق کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا, اللہ ہے, اللہ ہوتا ہے اللہ اس کی ہوتا وجہ سے شکو و شبہات کی تارے کی دور ہو جاتی ہے انت خوند انت خوند نگاہ ہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دیکھیے اسلام کی جو فتوحات ہیں اس میں ضرور مسلمانوں کی جو عملی جد جہد ہے اس کا عمل دخل ہے مسلمانوں کا قتال مسلمانوں کی جو ہے طویل جنگیں ایک عملی دخل عمل دخل ہے اس کا اس سے زمینیں فتح کی ہیں مسلمانوں نے صحیح لیکن ان زمینوں میں پہنچ کر ان خطوں میں پہنچ کر مسلمانوں نے جو دل فتح کیے ہیں وہ کس طریقے سے کیے ہیں اللہ اللہ یہ ایک پورا باب ہے ہم غور کریں تو معاشرے کے اندر کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی صدی ہو روز زمین کا کوئی بھی خطہ ہو हुँ. کوئی خطہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے صحیح. معاشرہ ہمیشہ عقیدت سے بدلا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ हुँ. لوگ جو ہے وہ بات سنتے ہیں نصیحت سنتے ہیں لیکن دل میں نہیں کرتے صحیح. جب وہ متقید ہو جاتے ہیں हुँ. اور جس کے معتقد ہوتے ہیں اس سے کوئی بات سنتے ہیں پھر ان کے دل بدلتے ہیں پھر وہ جلدی متوجہ ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے مطلب قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت ڈال دی جاتی ہے جب ان کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے کوئی پیغام پہنچتا ہے تو پھر معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس برق رفتاری سے تبدیل ہوتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے آئے ہیں سر زمین ہند پر لاکھوں لاکھ लाख لوگ مسلمان ہو گئے وہ قومیں ہند کی جو جنگجو ہیں جو مطلب کہ جتنی تنوع جتنی طرح کی قومیں ہند میں آباد تھیں شاید کسی خطے میں نہ ہوں آج بھی یہ صورتحال ہے تو اتنی ساری قوموں کا ایک ساتھ یوں تبدیل ہونا اللہ, اللہ سب کی سوچ ایک بن جائے اللہ سب اللہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے اسلام لے کر آنا ہے یہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے ماشاءاللہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور ان کے ذریعے پھر اسلام پھیلتا ہے عقیدت کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے پھر یہ ہے کہ یہ ای جو ایک سلسلہ ہے جی اس سلسلے کے اندر ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ مثال کے طور پر علماء نے یہ بحث کی کہ علم کس سے سیکھا جائے کون ہے اہل علم سکھانے کا موضوع تو یہ الگ ہے جی جی لیکن مختصر یہ ہے کہ جیسے امام شاطبی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بحث کی کہ جی تین شرائط پائے جانے چاہیے جو یہ سکھانے کا اہل ہو ایک, ایک شرط تو یہ ہے <coughs> المل و بیما املا بیما کہ جو کچھ علم ہے وہ اس پر عمل کرتا ہو اس سے علم سکھا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ مشائق سے اس نے باقاعدہ سے علم سیکھا ہو اور زینتیں کی ہوں تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی اس کا رسوخ اتنا ہو کہ لوگ اس کی پیروی کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہ کرتے ہوں دیکھیے جو علم سیکھنے کے اندر ایک بنیادی چیز بیان کے جاتی ہے کہ اس نے خود جو ہے وہ مشائق سے علم سیکھا ہو از خود جو ہے یہاں وہاں کی کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کا ہادی نہ بن گیا ہو ایسا شخص ہادی نہیں ہوتا گمراہ ہوتا ہے ٹھیک علم کے لیے تسلسل ضروری ہوتا ہے کنٹینیوٹی بالکل کنیکشن کنیکشن ضروری ہوتا ہے بیچ میں تاتل آ جائے تو وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک پوری طریقت کی یہ اصل ہے اللہ اللہ یہ جو تسلسل ہے پوری طریقت کا اصل ہے مثال کے طور پر آج ہم دیکھیں شیخ طریقت امیر علی سنت اللہ اللہ مولانا زیاالدین مدنی علامہ کے مرید ہیں ٹھیک ہے مولانا زیاالدین مدنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عدی اللہ کرن کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ پھر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مولڈا شریف سے مرید ہیں ٹھیک پھر مہاراڈا شریف کو لے کر جائیں گے تو پھر سرکار گوسے پہنچے گا اللہ اور وہاں سے جو ہے وہ حضرت علی رضی رد کرنا تک پہنچے گا سرکار علی سات وسلام تک پہنچے گا پورا ایک تسلسل ہے ٹھیک ہے کہیں بھی انکتا نہیں آیا اور یہ طرح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہو کہیں سلسلے میں انکتا نہ آئے اور پھر جس سلسلے کے اندر علما ہو موہدی سنگھ ہوتی ہے اس سلسلے کی دیکھیے یہ جو قوت ہے کہ ایک تسلسل ہے پورا تو وہ جو تسلسل جب آتا ہے پھر جو تسکیہ ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس اتنا تاثیر بڑھ جاتی ہے صحیح ہم دیکھتے ہیں جہاں ایسا تسلسل ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ معاشرے کا تسکیہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھیے اب سبق کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو حدیث ہم نے بیان کی آج تریکٹ کے حوالے سے شیخ شاہ ولی اللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے بڑی شاندار کتاب مطلب جس نے نہیں پڑھی اسے ضرور پڑھنی چاہیے القول الجمیل اچھا اچھا, اچھا بیت کے بارے میں نہ جانے کتنے چیپٹر قائم کیے ہیں مطلب بیت کا ثبوت تقرار بیت کا ثبوت تجدید بیت کا ثبوت یہ سوال یہ جواب یہ سوال یہ جواب بڑی شاندار کتاب شیخ عبدالحب محدودہ رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے تو آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بہت ساری چیزیں جی جی وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہیں اچھا اور اس سیکھنے کے لیے سکھانے والے کا اہل ہونا ضروری ہے صحیح ہر ایک کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سکھائے اب جو اہل افراد ہیں وہ دو طرح کے ہیں ٹھیک ہے ایک علماء ہے اور ایک اولیاء ہیں علماء کی ذمہ داری ہے تعلیمات کو پہنچانا تعلیمات کو پہنچا, پہنچا دینا, دینا, دینا بنیادی ذمہ داری یہ ہے اگر چکے ان کی صحبت میں جو بھی جائے گا اس میں بھی تبدیلی تو آتی ہے ماشاء اللہ اس میں بھی چینجنگ تو آتی ہے ان کی صحبت بھی بابرکت ہے صحیح ایک طرف اولیاء کا منصب ہے ماشاء اللہ اور ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ہے صحیح اب اولیاء کا جو منصب ہے اور ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اب اچھا بھی عالمی ہوں گے اب اولیاء کا جو منصب ہے یہ منصب بہت مؤثر ہے اس مؤثر اس منصب سے علم پھیلایا بھی جاتا ہے اور علم کو عملی طور پر لوگوں کے اندر اتارا بھی جاتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ یہ آج کا سبق ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی طور پر اسلام کی تعلیمات کا مطلب کے نمونہ بننے کے لیے حضرت اولیا کے صحبت نصیب ہو اچھا یہ ضروری ہے اب آتے ہیں ثمراٹ کی طرف صحیح اس سبق کی ہمیں مثال دیکھنی ہوں کچھ سمرا دیکھنا ہو تو ایک میں ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 26 رمضان المبارک کے شب ہے ماشاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب میں اس تاریخ میں زمانے کے مشہور ولی شیخت طریقت امیر علیہ سنت کی ولادت سے نوازا اللہ دیکھیے امیر علیہ سنت دعوت برقاتم الیہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی ان کے پہلوؤں ان کے جو شخصیت کے پہلو ہیں اس کا ابھی تک الگ بھی نہیں کہا گیا سامنے آیا ان کی ذات کتنے پہلو ہیں ماشاءاللہ جس مزوں کو ہم لے کر چلے ہیں تزکیا لوگوں کا تذکیہ ٹھیک ہے اس ایک پہلو کو اگر آپ سامنے لیں تو یہ اتنا بڑا کام ہے لوگوں کو بدل دینا حضرت مفت نعب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح مولانجردن امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح فیض رسول فقیر ملت میں لکھا شریف الق امجدی رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے کہ آپ فرماتے ہیں مولانا الیاس کادر صاحب نے اتنا عظیم کام کیا ہے اتنا عظیم کام کیا ہے کروڑ پتی لوگ جو مطلب ایک ٹرینڈ تھا معاشرے میں جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے مولانا شریف امجید رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کروڑ پتی لوگوں کو بدل دیا ہے داڑیاں رکھ لی ہیں بارے میں بھی لکھا یاد پڑتا جی دیندار ہو گئے ہیں جی ہو گئے है ہاں है تو تزکیا نس کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا اولیاء کے منصب کو سے چلتا ہوا آج تک جو پہنچا ہے اور آج کے معاشرے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی بہت خوب اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا تسکیہ لوگوں کا اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی اس میں جو اصل جو طاقت ہے وہ سلسلے کی طاقت ہے مطلب ذاتی جو ہے جتنی بھی نکھار ہے ذاتی نکھار جتنی بھی امیر سنت کی جو خدمات ہیں اور جو بھی آپ کا جو مطلب کے کردار ہے ذات ہے صفات ہیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تسلسل थी. وہ فیض جو تمام تر مشائق سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہے کیونکہ انسان ایک تو ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہے صحیح. اور اس کا پھل سے دیا جاتا ہے صحیح. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوشش کم کرتا ہے پھل زیادہ دیا جاتا ہے صحیح. اس کو کہتے ہیں برکت تو عام طور پر تو انسان جو کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے صحیح اتنی ہی مطلب جتن جتنا ہوتا ہے ہے اتنا لیکن جب فیض پیچھے ہو تو انسان محنت کم کرتا اور فیض بہت زیادہ آتا ہے کئی موقع پر امیر سنت میں فرمایا کہ ہم نے جتنی کوشش کی ہے اس سے زیادہ ہمیں پھل ملا ہے اللہ تو یہ سلسلے کا فیصان ہے بزرگان دین کا فیصان ہے اور پھر جو آپ کی شخصیت ہے جو مطلب کہ شرائط ہیں جو اوفاق ہیں آپ کے اندر اس کے کیا کہنے ہیں انصاف کے آپ کا ظاہر بھی ویسا ہی ہے اور باطن بھی ویسا ہی ہے थी. مطلب لوگ عقیدت کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں सही. مطلب اس معاشرے کے اندر جالی پیروں کی کمی نہیں ہے थी. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو عقیدت کے نام پر دکانیں کھولتے ہیں सही. لیکن ایک بات طے ہدا ہے وہ عقیدت کچھ عرصے برتا رہتی ٹھیک ہے ایک وقت آتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے سال بعد سمجھیں دو سال بعد سمجھیں پانچ سال بعد سمجھیں لیکن جو سچا اور کڑا ہوتا ہے وہاں مطلب جو جعلی لوگوں کے پاس کبھی برکت نظر نہیں آتی پھر تضاب نظر آئے گا بے دینی نظر آئے گی جالی ہے اس لیے کہ دین اصل نہیں ہے ٹھیک ہے دن کے نام پر فریب کر رہے ہیں ٹھیک لیکن یہاں انفرکتیں دیکھیے یہاں رحمتیں دیکھیے مطلب علماء اکرام کی جو ہے وہ پائدے دیکھیے مطلب ہر ایک کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ واقعی ایسا کام ہے کوئی نہیں کر سکتا اور مطلب کہ ایسا کام کیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے کیا کہنے؟ تو شیخ ریکت امیر سنت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ان سے جتنا فائدہ اٹھایا جائے کم ہے تو آج کی یہ حدیث ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر امیر سنت کی صورت میں ہمارے پاس مربی موجود ہیں جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں تو ہمیں ان کی ملازمت کرنا ضروری ہے ملازمت عربی کا لفظ ہے یعنی ان کی صحبت اختیار کرنا ضرور है थीक है। थीक ضروری ہے ان کی صحبت اختیار کر یہ جو موقع ہمیں مل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اسے غنیمت سمجھیں یہ مطلب کہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر جو ہماری تربیت فرماتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کیونکہ اس دور کے اندر جہاں تمام چیزوں میں ملاوٹ آ چکی ہے وہاں دین میں بھی ملاوٹ آ چکی ہے مطلب جو دیکھیے جسے دیکھیے جو چاہے وہ بول رہا ہوتا ہے ان کا جو احتیاط ہے اللہ اللہ وہی بات پہنچانا جو کھری ہو صحیح ہو مشورہ کرتے ہیں رک جاتے ہیں خوب جواب خوب نہیں دیتے ایسا محتاط صحدین آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں پھر تقوی کے پہاڑ ہیں میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جی جی دل کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی مثلا انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ سمجھیے آپ کے وہ محبت اس کے دل میں آتی ہے محبت کے بعد درجہ عشق کا ہے عشق کے بعد درجہ غم کا ہے غم کے بعد درجہ فنا کا ہے تو بندہ جب ترقی کرتا ہے نیکیوں کے معاملے میں اور کسی بھی چیز کی محبت میں تو پھر وہ ترقی کرتا ہے تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے وہ کوئی عام کیفیت نہیں ہے دا کو پہنچی کی کیفیت ہے <حسن> ایک دن ایک واقعہ نے مجھے بڑا متاثر کیا اور بڑا کچھ چھوڑے سر شیئر, شیئر کریں پیاس لگا دی شہزادے بلال رضا کی جو ہے وہ نکاح تھا اچھا اچھا اور وہ دعائیہ کلام پڑھا جا رہا تھا تو جب بھی دعائیہ کلام پڑھا جاتا ہے تو آپ کرونا جاتا ہے حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی کیا وجہ ہے کیوں ہو جاتی ہے مطلب ہر دفعہ ہوتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ مطلب کہ نہیں ہے مقام ہے غم اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم م... تار چھیڑنے کی دیر ہوتی ہے ستار چھڑے اور بندہ مقام غم میں پہنچ جاتا ہے تو اب وہ تار چھیڑا تو آپ کے آنسو مطلب کہ بارہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں مطلب اپنے کمرے میں تشریف لائے ہیں دو چار اسلام میں بھی تھے میں بھی حاضر تھا تو کسی نے کوئی سوال کیا نا تو آپ نے کو جواب دیا پھر کسی نے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا مطلب یعنی وہ مزاج کچھ اور بنا ہوا تھا طبیعت کچھ اور چاہ رہی تھی اور ماحول کسی اور طرح لے جایا جا رہا تھا آپ نے فرمایا یار مجھے تو یہ گلے میں جو ہار ہے نا یہ دیکھ کر اپنا جنازہ یاد آ گیا اللہ اللہ لازم لازم لازم خوشی کا موقع ہے بیٹے کی شادی ہے اور سب سلسلہ پروگرام ختم ہو گیا ہے اجتماعی ذکر نعت بھی ختم ہو گیا ہے آ گئے ہیں وہ حسن برقرار ہے پھر رونا شروع کر دیا اللہ اللہ پھر جناب دھاڑے واہ میں آ کر رو رہے ہیں تو یہ کیفیت ہے اللہ اللہ ہے کوئی معاشرے کے اندر اس کیفیت والا جو آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائے ظاہر بھی ایسا ہو باطن بھی ایسا ہو جس کا قلب کے اندر تقوی رسوخ کر چکا ہو دیانتداری رسوخ کر چکی ہو جس کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے ان کی بنیاد شریعت ہو مطلب لوگ چار چھ لوگ جمع ہوتے ہیں محلے کی کمیٹیاں بناتے ہیں تو بدماشی کرنا شروع کر دیتے ہیں हم اتنی بڑی تنظیم کبھی سوچا ہی نہیں کہ جناب اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کیا جائے اللہ بلکہ یہ ذہن دیا کہ نہیں ہمیں ہم, ہم یوں چلنا ہے ہمیں یوں چلنا ہے गुण امن गुण سے چلنا ہے مطلب ہر شخص یوں سمجھیں آپ کہ چارجنگ کا ہوتا ہمارا چھوٹا ذمہ دار سے لے کر بڑا تک لیکن آپ ہیں کہ ایک سے ایک جناب پل دیے جا رہے, ہیں کیے جا رہے ہیں تو کیا کہ یہ سلسلے کا عنوان مختصر تھا وقت بھی مختصر مختصر اوقات کے اندر کچھ سلفاف ملے گا بہت مزے دار ایک سو چھبیس کلو خون بڑھیا ہوگا شاید یہ سن کے آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائ خیر دے اور یعنی ایک سمجھ سکتا ہوں میں کہ تعداد ہوگی نا لوگوں کے ذہنوں کی جو یہ بیت کے کانسیپٹ سے اور اس سے واقف نہیں ہے دیکھیں جی جی بیت جو ہے کسی بھی سلسلے کا مریض ہو سلسلہ چشتیہ کا ہو سور کا ہو قادریہ کا ہو نکش بندیا کا ہو اگر آپ اس وقت ہماری نگاہ میں تو پاکو ہندی ہے نا عرب سے تو ہم نا واقف ہیں بالکل کسی کے نظر میں عرب دنیا بھی ہو اس وقت جو بھی شخص آپ کو دین میں متحرک نظر آئے گا دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے پیچھے سلسلہ ضرور ہوگا ماشاء اللہ سلسلے کی اتنی برکتیں ہیں یعنی کوئی شخص اگر مالی طور پر دن کی مدد کر رہا ہے زبانی طور پر کر رہا ہے اپنی تقریر و تحریر و تصنیف کے ذریعے کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہنے. عالم اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے کہنے. تو جو بھی شخص اس وقت نمایاں نظر آئے گا صحیح عقیدے کا اس کے پیچھے طریقت کا ان ضرور شامل ہوگا ماشاء اللہ تو صاحب طریقت صاحب کی تو بڑی برکت ہے اللہ اللہ بہت خوب بہت خوب مفتی صاحب جزا کرتا ہوں خیران جزا. اگر آج تک آپ کسی سلسلے سے محروم ہیں اور دین کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب نے کیسی پیاری بات کی ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں آئیے اپنا سلسلہ آپ بھی جوڑ دیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدم میں بھی دین کی عظیم الشان خدمت لکھی ہو اجازت چاہتے ہیں مذاکرہ آ, ارینج ہونے کو ہے اس لائن کے اوپر قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں آئیے آپ کو ان کی خدمت میں لے چلتے ہیں بزری مدنی چینل اڈ الحبیبا محمد